الحمد <سؤال> اللہ <سؤال> <سؤال> سدلفا بھی لین سبحان اللہ لا لاش ملا الصدق ہوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانية ثلين إذ هما في الغال اذ قَالَ لِاصْحَابِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا آمَنَ بِاللَّهِ اسْقَى قَ الله مَوْلانا العظيم وَاسْقَى قَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِين إِنَّ اللَّهَ رسول <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> Ad Allah! اللہ تقریب اللہ اکبر یار سول اللہ ہاکار یار سے اللہ وقت آچاریہ یا گاسیا موضوع شامی امدو شنا درود ختم الانبیاء لہتحیت و شناح بات دعا ہے رب العالمین جلا مجدہ الکریم دو جہان دے رحمت شہدت پناہ فرماوے فلروان لاہور شہر دا اے مبارک جلسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بے حوال اللہ سبحان اللہ جناساتھیاں دوستہ نے اس تے اعتماد ہے کہ سبایا اللہ جل شانہ او سب د قبول و منظور فرماویں آمین آمین سبحان اللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی پہلو نے ایک متا کر کے جناب تک بیان گا ہے رسول اور رسالت کے نگاہ اول رسول اللہ رسول ذات دگاہ بان او ہی نہیں اور دی رسالت اور شریعت دے پہلے محافر چوکی دار نگاہ بان تو نگاہ بانے اوبل کا دا رسول سبحان سبحان چیزاں نگاہ بانی پاسبانی صدیق اکبر کا ایسا احسان امت مستفاط کہ یہ احسان کا بدلہ امت نہیں دے سکتا اس موضوع کوئی حوالہ دیا گا تو صحیح دیاں دا اہل مارفت بزرگان دین سوفیا کرام فقیر درویشا دے نورانی دیاں دیا نال رنگ روگن اللہ ایک دع ہے کہ رسول پہلے محافظ پہلے نگران پہلے نگہبان پہلے پاسبان پہلے چوکی دار سکبر اور آپ دی رسالت دے بھی پہلے نگہ پان پہلے پاس بان پہلے چوکی دار شدی کیا ایک دعوی آم ایک گل سنی ہونی میں اس رنگ نال بیان کرنا عام جی میں سنی اس رنگ بیان کر دینا بھائی ہجرت والی رات میں ہجرت والی رات نے آپ و تسلیم نے مولا علی مشکل پشار رضی اللہ تعالیٰ اپنے بستر شریف سے سوایا اور فرمایا اے آیا امانتا نے اور لوگ کر دیں دی دیا نے انہوں نے دے دیں اور حضرت صدیق اکبر پاک رسول اکرم لال تر پہ گل لطافت کی دی کہ رسول اللہ پاک امانتاں سن وہ مولا علی دے سپرد ہوئی اور رسول ذات خود رب کی امانت صدیق دے سپرد مانتہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن وہ سپرد ہوئی مولا علی مشکل کشاہ راہ تعالی مولا علی مشکل دے سپرد ہوئی دیا لوگ حضور دے دل سن حضور خود کے دی امانت نے سدیق اکبر جو فرق او شاہ علی نعرہ رسالت نعرہ چار دینا صدیق اکبر <سلام> سمجھ آئی کہیں <کے> <سلام> بیان کر دے آل سنت اللہ تعالی نے اعزاز بخشا کہ انج نہیں شان بیان کر دے کسی شان بیان کردیا دوجے دی توہین ہو نا؟ سب امبیاں نو نبوت چانیہ سب امبیا کی نبوت نا لال و فر کو بین آہدم من رسول ماننے میں رسولوں میں جدائی نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ ماننے قرآن فرما رہا لال و فر کو بیندم منر رسول ماننے میں جدائی نہیں کرتے لیکن فضیلت شان اور مرتبے میں جدائی کرتے ہیں دل کر رسول فض اللہ بعدهم الا اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو کئیے رسولوں کو دوجیاں تے فضیلت دتی انہاں دی شان بدائی تو ہن سنت ای وی ہوندی کہ مننن سارے دا ہے لیکن فضیلت اور رتبے جڑے ہیں انہاں دا فرق ضرور کرنا ہے نہ منیا تو تھو بئیمان ہوگا جی فرق نہیں کرجے تزیلتا تو پھر بے ادب ہوگا خالقال پیچھے نہ چلے جبیا نو درجیا کا بھی خیال رکھو ایویں صحابہ اہل بیت نو بھی منو لے کے درجیا کا خیال رکھو ماہ کلی کے منع کا یہ مانا نہیں جانے منکر ہو جاؤ دوسرے منع مانا نہیں پاک علی منکر ہو جاؤ سنی سے کا نا ہے نہ ہدوں اج تا حد ہٹا لیں یہ ہمیشہ درمیانہ مذہب ہے نبی پاک نے فرمایا خیر الگر تو آ فرمایا درمیانی گل ہمیشہ چلی ہو नहीं मसलन एक लो लोग ने जो सारा कुछ ही बंदा वो जी जी बंद पत्थर आ सुनी दरम्याना रहा दाखा हजमे लिखते ने सुनी दरम्याने रोते चलते रब भी है वे رب سونا بنا کے اختیار دن بندہ یہ پتھر بھی نہیں پتھر بھی نہیں رکھتا بھی گے نہ درمیانہ راہ اختیار کر کے ہمیشہ یہ رکھنے جیو درجہ بندی کیتی اللہ کی پاک محبوب نے اور اللہ سونے نے اپنے محبوب سونے زبانی میں درجہ بندی کی اس درجہ بندی کا لحاظ رکھنا ضروری تا کر بندی کا لحاظ مولا کشا رکھتے سنتے ابو بکر تو میم بتا نا میم پتا لگ گیا جلد تو جلدل مفتری میں اس او حد لاو گا جیڑی تو ہمت لاؤنا لے کسی بندے دے بدکاری بھی تحمت لاوے بندہ اَسی کوڑے دی سزا ہے فرمایا میں اہ تحمت لاؤ والے سزا دیا گا اگر میم وداوے گا کیوں اسی چیز کا لحاظ رکھتے سن کہ یار میون من کا ماننا نہیں کہ تی مین حدوں بتا کے جہان والے ہیں میرے تو مینو تھا لے جاؤ مینو اپنی تھان ان اپنی تھان ات ہی یہ کتاب سامنے فضائے صاحب امام احمد بن امبل سرکار اور میرا دس لکھ حدیث بالکل میں تیعہ کی کوئی ذیف گل نہیں کرا انشاء اللہ سمجھ آئی کہ نہیں تو قبلہ فرما سر جی کے اکبر پاک اور مولا علی دی شان پاک دونوں فرق اتھی جند ہے کہ لوکان دی امانت اور رسول اللہ دا بستر علی دپرد ہوا ہے یا دوجے لفظارج نبی پاک علی دے ہویا ہے تو خود نبی صدیق دے جا رہے ہای ہا ہا ایمان نال دسیا جی اگر رسول اللہ نیزات جی مولا علی دے بارے اپنے گھر اپنی عزت کا اعتبار نہ ہوں گل سمجھا نہیں گھر چر جان سی اگر عزت دے بارے مولا علی دے بھروسہ نہ ہوں یہ گل میں چھپا رہا ان سمجھو گے اگر عزت دے بارے نبی اپنی گھر والی بارے اپنی عزت اور اپنے حرم دے بارے نبی تے بھروسہ نہ تے گھر سپرد نہ کردا اگر اپنی جان کے بارے سدیق بھروسہ نہ ہوتا کبھی جان سپورد نہ شیرے لحاج، شیرے لحاج، شیرے پنجاب، شیرے پاکستان یار رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھ آئی کہ نہیں دو گلے چ پتا نہیں کن سوال مک میرے مو یہ گل میرے منہ چو بھی اس انداز پہلی والا نکلی پھر اگر گھر والی بارے نبی پاک نو اپنی عزت تروسا نہ ہوں سمجھتے کو کڑ ہے تو کدی گھر سپورد نہ کر دے جے نبی اپنے صدیق کے بارے بلدن ہوں اپنی جان سپورد نہ کرنا معلوم ہوا نک انہوں رکھ دونوں من ہے سنت والا جما داہ آ سنت پھر سنت والا ہے کیونکہ سنت ہوئی صحابہ اہل ویت کی بھی ہوئی سی سمجھ نہیں لگی بس اس تو علاوہ ذہن رکھنا इस तू अलावा जिस कड़मे का छाटा पिता बस ओ वास्ते यही आखना चाहद नीत संगी, संगी। سنگی یارا سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ا کاواں بچے کدی ہنس نہ تھی بن وے بچے کدی ہر ون بھا موتیاں چوگ چ oh, تم قدی تربوز ن پو تو مکے لے جائیے ہو کڑ خو کتی میٹھے نہو بہو دی میٹھلا باہو بو با سی منا گڑ بائیے نگہ پہلا لئے بہت رل جائے ہوں پھر سارے کام سوکھے ہو جدو کوئی بھی نہ کر کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دی ناراضگی ماسا نکل گرا کر دے فرما سن تُھے میں فرمائی اگر سیدہ خدیجہ کوبرا تو وہ نے اگر آخو پہلے مسلمان بی پاک نے تو گھر نے اگر آخو بچپنے بولا علی نے تو وہ بچے ہیں گھر میں میدان اچ نبی نو سچا کہاں آن تھی کہ میدان نہیں تھی جس وقت صدیق اکبر نے کہا سچا اس وقت میدان میں رسول اکیلے ہیں یا صدیق اکبر اکیلے ہیں موڈا لا کے کھلونا ہے لیا نہیں اور گال سنو رسالت رسول کا نگان وہ بھی سیو رسالت کا پہلا نگے بان وہ بھی سیدی کہ رسالت کا کی مطلب رسالت کا مطلب ہے شریعت نبی نبی شریعت کا پہلا نگے بان ہوئی यह हम अगे चल के गल खोलांगा इन शाला लेकिन इन्हें दिन रख लो और तवजो रखो क्यों एक काम इतना बड़ा अहम काम لیکن پتا نہیں دل کی جان بندہ بنتا ہے وہ کیسے اور اے راز ہمیں اس ظاہری جسمانی لحاظ نال کمزور بندے دے سپرد ایڈا پور زور کام ہویا ہے اللہ دی امانت رسول دا محافظ بھی وہی ہو اللہ دی امانت شریعت دا محافظ بھی نبی تو بات <تصفح> دے جو سپرد ہویا ہے کہ رب وکھی اللہ تعالی نے نبی پاک رکھا یہ مطلب کہ یہ اس طرح بنا کے رکھا ہے کہ رسول اللہ اور کوئی نہیں بھی اللہ تعالی نے انہوں ایسا بنایا یہ شان دیتی ہے کہ دوسرا یہ پھر تیسرا ہو اور چوتھے پنجیں اور لگا جاؤ لکھا در گال پہ یوں دوسرے دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید لفظ استعمال فرمایا جب جی میں آیت پاک تلاوت کیتی ہے تانیتنین اذہما فی الغار اذ قال لصاحب ہی لا تحزن الا اللہ معنی سانی اثنین دے لفظ تھی بولنا ہے توجہ درا آخر تا کہد تیرین انشاءاللہ والعظیر اللہ سونے نے فرمایا سانی اثنین دو کا دوسرا سانی دوسرا اثنین دو دو کا دوسرا مراد رسول اکرم دی ذات شریف اذ قال علی جدو اپنے سنگینوں فرمایا صاحبوں فرمایا بیلینوں فرمایا لا تہذن ان اللہ معنا غم نہ قریبِ شک اللہ ساتھ نے نالک بھردرہ توجہ رکھنا اللہ وعدہ اولا شریک مولا گلتیں بیان کرنی اسی غار والی غار والی گل بیان کرنا اس تے نبی پاک انہوں ثانیت نین کیوں فرمایا تو دو کا دوسرا کیوں فرمایا ہے؟ اللہ سونا ایجی فرما اذ قال کالی لے صاحبے ہی جدو نبی نے اپنے سنگین واقع ہے لا تحضن گم نہ کرلا ساڈ نارے اے کیوں نہیں فرمایا اے کیوں فرمایا سان سانیت نینے دو کا دوسرا دو کا دوسرا اللہ سونا دسنا چاندہ سی وہ ایک میرا حبیب ہے میرے حبیب تو بعد دو چاہ ستی کے ہر جگہ دے اتے نبی دے نار دوسرے نمبر تے ستی کی رینہ ہے तक़बीर नारा ए इसाल नारा ए तकबीर नारा ए फासिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती वज़ीर पाकिस्तान वज़ीर अल सुन्नत नारा ए جائ کہ نہیں بجی دیکھو نا جی سونے ہوں آخر اکر اللہ تعالی دیتی ہے کوئی سوچو بھی اللہ تعالی فرما دینا مکیا والے جنہ دار تر چکیا وا فر کر دینا وا دے والے سب کی اولاد نہیں گوس باغ میرا اولاد کوئی نہیں کرم فرما آفو دل تک آپ فرمایا یار اتے تیرے نام دی اولاد کوئی نہیں مر میرے کنڈ بچ ایک آخری پتر رہ گیا میری کانڈ نہ لا دے بچا تیر دے دینا یہ گ لکی میرے لیے سونے لکھی ہوں جہرگلہ جی کتاب سامنے کی اہتر جاؤس پاک اپنی کانڈ چوہ دی کتاب جتھے عالموں دی انتہا ہو جاتی ہے شہخیت پر اتو ابتدا توجہ یہ شیخ اکبر امام غزالی اس مسلے اختلاف کر گئے نے توجہ کی مسئلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی نبوت اور, رسالت نبوت اور اکبر ایک مقام نبوت ایک مقام صدیقیت کوبراہ دو مقام کے درمیان کوئی مقام ہے یا نہیں اس مسئلے دو بزرگ اختلاف ہیں امام غزالی فرماندے نے مقام کوئی نہیں صدیق کی صدیقیت کبرات نبوت درمیان کوئی ہور مقام نہیں شیخ اکبر فرماندے مقام ہے اونوں مقام میں قربت کہندے نے قربت شیخ اکبر فرماندے نے مقام ہے امام غزالی فرماندے مقام نہیں لیکن دوواں بزرگاں نے اس گل دے اتفاق کیتا بھاویں مقام ہوے فرمایا تے نہیں گلڈا اتفاق نبی کے اکبر دے درمیان بندہ کوئی نہیں جنا ہوتی نا روس رات لاما مولا ایک مقام ہو گیا کبراہ ایک ہو گیا نبو نبوت تے فروچا مقام ہے نا ہیں او نبوت مقام تے صدیقیت و درمیان کوئی مقام ہو رہا ہے کہ نہیں امام غزالی فرماتے نہیں اے مطلب اے صدیقیت صدیق مقام صدیقیت و قبرہ والا نہ اور کوئی نہیں تے بھی ابو بکرے تے مقام قربت تے بھی ابو بکر دے گیا تا کر کے سونے نبی صدیق دے درمیان تیسرا کوئی نہیں توجو نہیں فرمائی نہ کر کے درخ اور فرما تینو مختلف حالات چزارا گا گا ابتدا پیدائش تو لے میدان معاشر تک لے چلا گا ہر حال وقا تے رسول دے درمیان کوئی بندہ نظر نہیں آنا دروے پہلے لے چلنا تخلیق پیدائش اللہ دا قانون جی جگہ تے بندہ ہمیشہ واسطے دفن ہوتا ہے اسے جگہ تھی اللہ تعالی نے مٹی اٹھائی خبیر جتوں کا خمیر, خمیر ہوتا ہے دفن ہوتا ہے سوال دا جواب دے گیا سوال نیل چی سن کے شام سو سال کسی تفصیل چ نہیں جانا الہدہ موضوع بیان کر چکے آخر کی دفن ہوئے نیل درمیان حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدو مثال شریف ہوئے قوم والے یعنی مصر دے ملک آیا آپ سے جھگڑا کیا ہر محلے والے پہنچے سن اور مبارک نبی جسم اصا اپنے کول دفن کر گے تاکہ رحمتیں برکت سڈے پنڈ محلے چتر پے فیصلہ یہ ہوا وہ کر لو دریائے نیل دے جا کے رکھ بنا دفن کر دیو دریا اتو نگے گا پورے ملک مصر نو پورے ملک ملک مصر نریا مصر دا پانی دیل دا, دا پانی ہے ج نیل دا پانی حضرت بخے صندوق مبارک تو برکت گا جدھر پانی جاوے گا مولانا مفتی پھر میں چیز میں کوئی آدمی دا ہزار نلکے کا پانی لینگو نلکی نو روبی سندوک دفل ہوا پورا دریا برکتا نو سمجھ نہیں لگی ادھر نہیں جانا بڑی لمبی جمیر دفن ہوتا ہے بندہ مطلب دو کی ہوا تا کر کے میں جب دتا ہے دفن امانت دفن کرنا ایک ہمیشہ لئے دفن کرنا اماند واسطے کسی ہو جگہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ جیت اللہ تعالی جی خمیر بنایا ہونا جیت جگہ تو اس جگہ ہمیشہ واسطے دفن ہو جی ہوں خمیر خمیر جا قبر شریف بنے بھی بندہ دفن ہوئے گا سونا نبی جھے دفن ہوئے نے اس جگہ جسم مبارک نہ خمیر بنے یعنی اصل خمیر اتو تیار ہوئے ذات شریف ہوئے شریف ترائے کالیا کالیاں قبر نے لکش بنے بالکل سیدا ہے دے ادب او... کے جدو سدیقی اکبر آئی ایے پتا لگے گا موڈے شریف تو تھوڑا تھلے ہے، تاکہ برابری نہ دیواری آئی ہے انہوں نے ابو بکر تو بھی تھلے پیرا والے پاس لے گئے مت یہ امر دوسرے عمر نو کوئی ہے لمے امر سن دی اکبر سن لیکن رکھیا کہ تو تھلے رہ تاکہ انبر شریفا تو ہی پتا پیا لگے پہلا نمبر مستفا سدیق ہوں ادب بھی پہ دسد ربا بھی پیا دسدا دو یعنی پچھلے ادرت پہلو اندر پر ماندی سا جی عجیب سا او رکھی کبر شریف اپنا سنی ہونا نبی دے صحابات اہل چو. سونا ابن عباس نبی پاگ دی اہل بیگ حضرتِ پاندہ چاچا ہے قدیس بخاری توجد رہا سرکار پاک تحجدان سے اٹھے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان در میں جاگے حضور سرکار نے پچھے کھلوتا ہوں نماز پڑھن دی خاطر تحجد دی حضور پاک نے آتھ میرا پھڑے آئے میں نے اُسا اپنے برابر کھڑا کیتا ہے نماز شروع فرمائی میں مڑ ہٹ کے پیچھے جا کلوتا وا نماز تو فارغ فرما نے اپنے پاس میں تینو کھچ کھچ کے اگے کرنا تیشا کیوں جانا ہے میں ارد کی سونے تلاح دسول کون تیر برابر ہو سکتا نے دع دیا رنگ ہی چڑیا فرمایاس علم بھی وکر ملا ہے سمجھ بھی وکری ملی یہ مطلب ہے بندہ ادب کی وجہ پار کردے ہو سکتا حکم کی وجہ توجہ نہیں سننا کر کے بدل گا مکا چی گیا ادب ادب ہو سکتا ہے زندگی کے گناہ مٹ بد بے ادبی نحوست نال ہو سکتا ہے زندگی دیاں نیکیاں برباد ہو جاؤ بے ادب نہیں سا دی گئے تھی وانجے ہو جڑے مڈ قدیم دے کھی ہومن رجھے ہو جڑے ہوانڈے او کدے نہ ہومل کانجے بنا سکھ یا پہ وہ جلا یا تب نا سکھے یا پاہو تو جہانی بانجے سجنا سونے نبی کا خمی تیار ہے جس جگہ مرتے رکھا گیا اگلا جیڑا بھی حال میرا تیسرا نہیں لبنا مولا علی مشکل پشا سرکار اگلی گل شاہ علی دے حوالے نال کتاب سامنے پی فاروق سامنے آ گئی ہے لوگ جنت چ بیٹھا ہوا تحب نظر مینو آخر دے رہا دسان یا سلین نمبر دو تبج نہیں فر پائی نے در ویخ نے دو سو تریسٹ صفا دو سو ترے سٹھ صفا فضائل الصحابہ امام احمد جو پہلی مولا علی مشکل خوشا فرمانے بکرا عمر سب کے جا میرا موضوع مولاد سب نالو پہلو نمبر پہ آئے اب آیت دی نواز پہلے نمبر جو لیکن وس مل ابو عمر فرمایا پر نمبر دو ابو بکر ہے جب دو گھوڑے مقابلہ کرن, تو دو گھوڑے میدان اچھ مقابلہ کرن, تے ایک اگے ہوگی جب اس اگلے دی پشواڑی تے موہ رکھ کے دوڑ رہا ہوگا نا اس لئے سلہ یہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے نیچے اسی وجہ سے محشی نے لکھا سنا سنہ سنا تفریح خدا کر کے موضوع سب تہلا اگلے دن میرے تو نہیں شاید کتاب اج پڑھیے مولا علی بے نہیں او گل آئیے جی آسان یس نیم دا مطلب جی چشتی نے لینے چاہیے میرا پیر علیوں میں پہلو کرا سال نارائ تخی غوثیہ حضرت فضل احمد چشتی جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا الحمدللہ للہ علی کر چکی ہو شاہلی جد در تو پلی سڈا مشکل کشا کہا پیروں کا پیر سڈا مشکلش ہےلی ج در تو پے بن دے او تی را بلی کی وے پاو جی موہری علی سن لو تر روتبا بلی کی وے پاو جت موہری علی سن ل اوتے, اوتے بنتا ہے آ کے بلی جس چوکھٹ علی دی بلی جہ بی سوادی تو ثابت سابت اور دے مبارک شیر ل پتا لگے گا جی نوئی تیسرا بچ نہیں سارے صحاف یہ سن دونے دی کوشش نہ کر <تصفح> علی نے فرمایا مولالیمر تیجے آزرت اسان فرما نے نبی تالی دوسرے ہیں لیکن تالی اس کو کہتے ہیں جی اولا علی نے سلاح لفظ بول کے مانا زہر کیتا ہے، اسان بن ثابت نے نبی رابے دار دوسرے نمبر تے والے المحمود مشادو جیب قدم رکھد جتھے بھی خلور آد لہرا بہرا کرا چڈر یعنی کیا مطلب ہمیشہ کامیابی ہمیشہ کامیاب ابو بکر نو ناکامی کوئی نہیں اللہ کو اکبر قربان واوا اللہ قرآن دو گیا ہوں قرآن چونگا ایک گل یہ باقی ہزور تو بعد عزت شانا رتبیا محبت عشق مارفتوں درداں سوزاں تمام روحانی کمالات میں صدیق دوسرے نمبر پر دیگ دوسرے نمبر کے میں. اللہ قرآن فرما ایک گل یہ دسا گا یہ دوسرے نمبر تم ڈکیٹ کوئی لوٹ نہیں سکتا بکراپو حضورت کو لوٹنے دو دو پہلے نمبر دے اللہ دا قرآن اللہ سونا فرمات و ساجو چنبی مال سکا وما عنده من آل آل سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یعنی رسول میں. دل الکا سب, سب سے زیادہ پرہیزگار اتکا سب سے زیادہ پرہیزگار پرہیزگار ہو نہیں نبی لکھیا ہے اللہ لکھیا ہے, ہے کہ یہ اقکا تھے تمام تفصیلات والیا اتفاق کی حضرت ابو بکر نے خرید کے تے اس ظلم انہ رحم اللہ تعالی نے ایک نو اتقا سارا تو بڑا پرہیزگار سارا تک وقت اس آیا گریبا نے دسیا بو بکر سارے پرہزگار کو دوسری آیت چل اِلَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ فرماؤں دے اللہ دے نزدیک سارے آن تو وڈا عزت والا شان والا رتبے والا ہو ہی ہے جیڑا ساب تو وڈا پرہیدگار ہے ہن صدیق سارے آن تو وڈا پرہیدگار امت رسول جویا اللہ فرماؤں دے سارے آن تو وڈا پرہیدگار اللہ دے بارگاوج بہت عزت والا ہے معلوم ہو یا صدیق اکبر اللہ دی بار جو سارے عزت والا نبیا تو بعد اگر دوسرے نمبر آ تو صدیق سانے مارے تکبیر، مارے رسال، مارے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر گبا سوچنا ہر پاسیا آپ فرماندنے لا دن کام نہ کر ان مانا ہمارے ساتھ ہے اور گلتے غور ہوئے پچھلی گل ساری سنی ہونی جہاں ہوگا نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سڑ ف فرما نے میرے رب ایلا سدی ادور فرما دے پجا کی اتے کلہ نبی نال نہیں رکھا گیا اتے کلا نبی نال کیوں کھولیا گیا کلہ پھر بھی کلہ ہے رسول لینا وہ اس مقام نبی نال ہر تھان سے رح دوسرے نمبر کلہ رتبئی اس کا ہے نبی نا سر عشق نے جوڑ پایا ان ہر تھا سے نبی رحم دا کر کے موسا کلیم کلے نال ابو گلا تو سونا نبی ویس رہا سی صدیق ہر حالت میرے لہذا میں ہوئی آخا گا گھبرانا اللہ میں میرے نال راز نے قرآن دے یار ویک اللہ پوچھ نبی پاک لمیشا واسطے ہے کہ نہیں جنوبی اپنے جدو اللہ معلوم ہویا ہر دائمان خطرے بچ لیکن ابو بکر خطرے سمجھ آ نہیں اللہ ہو گیا دوسرے نمبر آرف دا پیر مریدی. پہلا مرید رسول اللہ تے پہلا پیر امت والا آرف اے کڑی آدمی پیر مرید اکبر کک برسن پہلے یار پیارے پیر مرید صدیق اکبر برسن روبار پلگار نار تقریر نار سال نائ سال سمجھو بھائی ہے نبی, نبی لکھا بندے میرے دس دوں اتنے میرے بخر ہوئے اویخا سارے میرے نا. جانو رب جانا <تصفح> <تصفح> <تصفح> نبی سد کے جا ادھر میں ہمارے ساتھ ہے تو دلیل عجیب گل سولہ نبی تشریف فرمانے फरमान ने बनी इसराइल बंदा गांधा गांधी बैठा गां बोली थले उतर जाकर मैं इस वास नहीं बनी मतलब آر اللہ! آر اللہ! کوئی شرم کرے مائز نہیں بنی کر ہزار گ بول پے شالہ رب کرے کتھر بی بی, بی بول! خیر مائز نہیں بول لے میں اس پاس نہیں جانا چاہتا نہ فرمایا بنی اسرائیل بندے گا بول پہ خرمیا تھلے اتر جا میں اس واسطے نہیں بنی مالک ہاں تو میں اس واسطے نہیں بنی سونا نبی فرما اس گل میں تصدیق کرنا وا ابو بکر بھی تصدیق کرنا عمر بھی تصدیق کرنا حالانکہ او وعلے ابو بکر امر ہزور کول نہیں بیٹھے نبی دل ویخ رہا سی ابو بکر عمر دا جتھے میں ہوا گا ابو بکر تو امر کا دل اوتھی گئے گلا ساری بھی گئی چڑ چڑ آ رکھنا کلو جا کلو جاؤ مزہ جاتو نہیں اللہ باد شریف نے امت مستفا ناریاں امکان تو اچا بنایا امت مستفا وبو بکر نوچا بنایا لکھا کلیم کے نال نے کلیم پھر بھی فرما ہے میں کلے نال رب سونے نال کلہ بھی نبی بھی اچا امت بھی اچھی دا پیر صدیق بھی اچاشتی سارے نو کی رکھ دینا میں نے نہیں پڑھیا میں بننا مولا گل کی لطافت سان جس میں دوسرا دوسرا ادھر لکھا ہو کے ایک بچو دوسرا نہیں لبا ادھر ایسا دوسرا لگا ہے ایسا جڑیا سرکار نے قدم مبارک نے جدھر نظر مارے گا دوجے ہی تے نمبر دے آئے گا حق جین میں یس میں ادھر کچھ گلا نہیں ہر گل آ گئی اگلے اللہ مولا علی آخیا میں حسان آکھیا جی میں موضوع کا نام جوڑا ایویں ہی ہونا اتنے بھی کملی والے سکار نے سجے ہاتھ حضرت سی پرداد مبارک پڑیا ہے سکھ مترو جگے ایٹاں گے بہت بہار سے گئے پہاڑ حلے پہاڑ حل پاک نبی صلی اللہ سلم لال صدیق فرمایا دو حالانکہ سیپر جدو مسال فرمایا وہ بھی شہید ہوئے شہادت پائیے او جڑا سپ ڈنگ مارن والا زہر نے اثر آخر گل بھی کر سونے نبی نو نبی نے محفوظ رکھیا خدا نے محفوظ رکھیا سونے نبی نو رب نے محفوظ رکھیا کوئی <تصف> قتل نہیں کر سکیا ہوں دے نمبر پہ جڑا سی ضروری سی یہ شان ادھر بھی آ گئی امر شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے علی شہید ہوئے پر ابو بکر صدیق کیوں قتل کوئی نہیں کر سکیا تاکہ پتہ لگے دجا نمبر ادائی نمبر جی رب نبی نو محفوظ رکھے ادو پیچھے داوے دار دوسرے نمبر آلے نو محفوظ رکھنے تقریر کی عجیب گلے رب وہادلہ شریف مولا نے اکبر نبی پاک اللہ سال شہادت کا رقبہ بھی مل جائے رب کا وا بھی ہو سدھی اکبر واسطے سب زہر نو رب نے ڈک لیا ہوایا سی نبی دی وجہ سدیق نو بھی لب جا ہوں ہزور فرما نے پہاڑ کہ صدیق بھی شہید ہے رکھنا ہونی دوسرے نمبر لہذا دو شہدا نو وکھرا چ رکھو دے سن جدو میں صدیق لفظ بولا نا، تے جی ابو بکر ہونا ہے دی شان صدیقیت والی ہورا بھی پائی جاوے گی پر لقب نہیں لبے گا کیونکہ ایک خاص وجہ اس حقیقت دے ناری دل رکھے دل چ حقیقت دے حق تو سوا کچھ بھی نہ ہو امل بھی کرے تا حق حقیقت کے مطابق کرے تین چیزاں کال حال آمال جب تینوں برابر ہو جاتے ہیں تو سدیت بنتا ہے کون کہہ سکتا ہے یہ شان امر چ نہیں سی اسمان چ نہیں سی علی نہیں سی حسن حسین لیکن یہ شان جی ادھر ہے نا او جائے بزرگ فرماند نبی ہے نبی ولا لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ولا سدیق کا تصدیق کردیا رسول رسول دی تصدیق کر دیا سونے <سلام _> نبی دعا فرمایا میں رسول ہر کسی کو منگایا دلیل منگی ہے پر صدیق کے میں بغیر دلیل ہی ملو وجہ دلیل نہیں منگی اپنی فرمایا جدو اس دنیا یاد رکھیے تا کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نا یاد رنگ جی آخر اسلام علیکم سلام پہلی ملاقات اربی رسالت ابو بکرد رہتا تصدیق فرمائی متبادل بیان کی امام جلالی رام مال نے دلیل نہیں منگی سدیق ایک ہو کہ ج جی دل ہو جی پیت پہ جنا چیز نکلتی نہیں بن جائے کہ ہک تو سوا دیکھ گل دل قبول ہی نہ کرے صدیق پکھی ٹور جائے میری شہ ٹر اکھ پریشان تے جید دل حق سوا کو, سوا کو دوسری گل آ جائے دل پریشان نہ کرے وہ فرما کی نے تو ہوں اسدی صدیق مولا علی سن اور اے صدیق اکبر بڑا آخری گشو بکر بھائی اللہ تعالی تو فرما دینا نیکیاں والے جنر مقابلہ کرو نگلو آگا ہر کام مقابلہ جڑا وہ اچھا نہیں لیکن ایک کام ایک ایسا ہے جیسے مقابلہ اللہ واسطے لے آد فرما نے پاپ کہ لیا لے کر گھر واسطے کی چڈیا میں آب, ابو بکر اب اللہ بائی اللہ رسول ارد کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ جہاں بکر میں لکیر مار چی بکر جی عمر جیسے ہار بن جان سدکے جاوی کے اکبر پاک نے سونے نبی شریعت دی نگرانی ایسی کار بخائی دوسرے نمبر تھی دوجا نمبر لپا پی پہلو اتری رب شانا رب ویکنیا ہر تھانے پہ ہر تھان کیسے عجیب گل نے سواد نہ پہلی بار گل نہ نبی سرکار ہوئے سہا پر امر جائے, سب جائے عمر دلیر جوان ہوش قائم نہیں رہی آپ فرما خبردار جڑاکے کا فر دے خبردار جہاں آخ گا نبی پر گئے نے نبی فوج ہو گئے فرما گئے میں گولی مار تلوار مار کے ون دیا گا جانو مار دیا گا حضرت اسمان کو جانا بھی پاس ہو گئے ہر ایک رو رہا ہے صدیق رون دی بجائے تسلی ہر ایک رو گیا ہر ایک رو گیا پشا ہو گیا ایک یار ہوئی آپ بھی کائم دوجیا نی کا تسلیہ دے اور نقتا سمے درد شیخ اکبر نے گل لکھی پاک نبی صلی اللہ ایک دن پہلو فرما نے چاہے حجت الواع نے موقع میں فرمایا یا نبی نے مسجد میرے فرمایا فرمایا اللہ تعالی نے کسے اپنے بندے اختیار دیتا ہے مرضی آئی میرے کو جا مرضی اتے ہی رہ جا ہزور گلتی ابو نے کسے بندے نو اختیار آنا ہی تے اوت رہی دریا پہ رب کو جانا پسند ہے رہنا پسند نہیں کیتا ابو بکر روپ ہے باقی سارے چپ ابو بکرو پہل چی بے نوا روئی جا ہے حضور نے گل کی اے کیوں روئی جانا ہے نہ ہی ابو بکر فرما نے یا رسول اللہ اصا اپنے مال جان ہر شہار دیا گے پر تانوں نہیں جان دیا گے دے ہر شہ قربان کر دیا گے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا واجب فلا تب کے نبا کے آ جائے گا جدو آ جائے گا فیل رو اکھ رو نا جدو آ جاوے گا پہلوں فرمایا کسی بندے ابو فرمایا حوال کرنا سر نکلا نکلے تخصیص बुराद नहीं। हर अख रोन वाली उख बू पकर नबी दस देने अज रोना ही रो लिया जो हुआ जाएगा मौत का फिर रोना नहीं ए रोण गए तू जो हुआ जा रो पई फिर उम्मत क्या मत तक रोंदी मर जावेगी इन्ह का कख नहीं रहना ए रोन के तू तसली देना बचा आके پر اے وچلا رال فروڑ گیا ہے جسے سارے اپنی ہوش کھوئی بیٹھے نے اس اسلے صدیق اکبر نے جڑے ہوش کام رکھتے دس ہوئے تا کر کے سمجھ آ گئی عبد اللہ موزانی کتاب ہی ہوئے سیکا تاب جلیل قدر تاب نے جنہیں ہابا لوگ فرما نے پھر الگ ایک موضوع اے خود کی اے واقعی دیا نا اے قاد کاٹ دیا اے اصل املوں دل چ کوئی رب سونا کوئی رسا رکھد ہے وہک آن درد آن سوز آن مارفت آ آخ ہے کوئی دل کا بےت جہی جی وجہ مرد ایک دوسرے تو بندیا بن بن آخر تیر باہو اس دل کے آپ گا آ فرما نے ظاہر جان سن لوک نبینے دل دے بچوں میں شہ پایا وہ لوکی جان مدینے کہ فقیر میرا اندر دلا سزیمے